بابِ ابل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناخدو و وسلی و نسلم عليٰ حبيبہ الكريم ایمان و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالىٰ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سنانا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو سورہ الفتح آیت نمبر آٹھ اور نو اسی صورت کی آیت تیرہ میں فرمایا گیا اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھٹکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہوئی کنزل امان از اعلیٰ حضرت امام احمد رزاب محدث بریلوی خدا سا دوسری جگہ ارشاد ہوا تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا سرۂ التغابن آیت نمبر آٹھ مزید ارشاد ہوا تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ سورہ آراف آیت نمبر 157 اسی صورت کی آیت نمبر 157 کے آخر میں فرمایا گیا کہ وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوا کنز ایمان ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا اور آپ کی تعظیم و توقیر کرنا فرض ہے کتاب و میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور احکام الہیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان سب کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرے جب زبانی اقرار قلبی تصدیق دونوں جمع ہوں گے تب ہی ایمان مکمل ہوگا محض زبانی اقرار رسالت کو قرآن حکیم نے منافقت قرار دیا ہے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں ساتھ ہوا جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں کنسل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ہی آپ کی اطاعت و اتباع بھی واجب ہو گئی قرآن کریم کی چند آیات ملاحظہ ہوں اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے عال عمران آیت نمبر اکتیس تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا عال عمران آیت نمبر بتیس اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ آل عمران آیت نمبر ایک سو بتیس اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو سورہ التغابن آیت نمبر بارہ اور جو کچھ رسول تمہیں دیں عطا فرمائیں وہ لو سے منع فرمائیں بعض رہو سورہ حشر آیت نمبر سات اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر تینتیس اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا سورہ الفتح آیت نمبر سترہ اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے راہ پاؤ گے سورہ النور آیت نمبر چون اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک سریح گمراہی میں بہکا کا سورۂ الحضاب آیت نمبر چھتیس اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے سورہ النساء آیت نمبر 64. تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں سورہ النساء آیت نمبر 65 اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو سورہ انفال آیت نمبر 20 جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا سورہ نصاب آیت نمبر 80 جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کس طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا سورہ احزاب آیت نمبر 66 یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے سورہ احزاب آیت نمبر 6 ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اتباح کرنی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعات در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے منکر آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کر چلیں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی روح اور دین کی اصل ہے محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی اور اس کی حقیقت علماء حق نے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے اگرچہ الباس مختلف ہیں لیکن روح سب کی ایک ہی ہے چنانچہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اطاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے یحیا بن معاس کہتے ہیں کہ محبت ایک کیفیت ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں بعض اہل علم کا قول ہے کہ محبت محبوب کی رضا چاہنے کا نام ہے بعض کے نزدیک محبوب کی پسند کو اپنی پسند اور اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لینا محبت ہے بعض نے محبوب کے ذکر کے دوام کو محبت قرار دیا ہے بعض کے نزدیک دل سے محبوب کے دوام کو محبت قرار دیا ہے بعض کے نزدیک دل سے محبوب کے سوا سب کچھ فنا کر دینے کا نام محبت ہے مدارج الن نبوا سورہ توبہ آیت نمبر چوبیس میں ارشاد ہوا تم فرماؤ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں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 اس آیا کریمہ سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اضاء وجل اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے اسی حوالے سے چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں بخاری اور مسلم ایک مرتبہ حضرت عمر رلی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ مجھے میری جان کے سوا ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں آپ کا یہ فرمان سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت کی یہ منزل بھی اتر آئی عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی بے شک آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا بخاری جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حلاوت عطا کرتی ہے قوت محرکہ کے طور پر اطاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کرتی ہے یہ قرب باری تالا اور روحانیت میں ترقی کا باعث بھی ہے اور آخرت میں آقا بمولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت حاصل ہونے کا اہم وسیلہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ عقدس میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی فرمایا قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے اس نے عرض کی نہ بہت سی نمازیں جمع کی ہیں نہ روزے نہ ہی صدقات لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا پھر تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے بخاری اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ مجھے میری جان اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو جب تک میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار نہیں کر لیتا مجھے صبر نہیں آتا جب میں موت کو یاد کرتا ہوں تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ تو جنت میں امبیائے کرام کے ساتھ اعلیٰ درجے میں ہوں گے اور میں جنت میں نہ جانے کہاں ہوں گا مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت سورہ نسا کی سکسٹی نائن لے کر نازل ہوئے ترجمہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جس پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور نیک لوگ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں عبرانی میں ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکثیر ہے الفت رسول اللہ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میرے والد کے ایمان لانے کے مقابلے میں ابو طالب کے ایمان لانے سے میری آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک اور روشنی پہنچاتا کیونکہ ابو طالب کے ایمان لانے سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی مدارچ النبوہ سید نا علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کیا کا و مولا صلی اللہ علیہ و مجھے اپنی جان مال والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب ہے کتاب و شپا سیاپۂ اکرام علیہ و ردوان اپنے آقا و مولا کی تعظیم و محبت میں اپنا سب کچھ حتیٰ کہ جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے وہ ایمان افروز واقعات اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار اور پہنچے تو پہلے آپ غار میں داخل ہوئے صفائی کی جو سوراخ نظر آئے انہیں اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کر بند کیا اور دو سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو ان پر اپنی ایڑیاں لگا دیں پھر حکا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے اور آپ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے اسی دوران سوراخ کے اندر سے سانپ نے آپ کے پاؤں پر کاٹ لیا آپ حضور کے آرام کا خیال کرتے ہوئے ساکین بیٹھے رہے لیکن سام کے زہر کی انتہائی تکلیف کے باعث آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے حضور بیدار ہوئے اور آپ کا حال دریافت فرمایا آپ نے سارا واقعہ عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو فوراً آرام آ کیا مگر آپ کے انتقال کے وقت یہی زہر لوٹ آیا اور اسی کے اس اثر سے آپ کی شہادت ہوئی مشکات غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحبہ میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز نہ پڑھی تھی مگر آپ نے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہ کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان کرم کھولی تو مولا علی نے اپنی نماز کا حال در عرض کیا حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الٰہی میں دعا کی الٰہی علی تری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھے اس لیے ان کے لیے سورج کو لوٹا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج پھر نکل آیا اس حدیث پاک کو امام قاضی یاس مالکی نے کتاب و میں امام تحابی نے مشکل الاثار میں روایت کیا ہے اللہ حضرت نے خوب فرمایا مولا علی نواری واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ کے غار میں جان اس اسپ دے چکے اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج نبوہ میں فرماتے ہیں محبت اہل ایمان کے دلوں کی زندگی اور ان کی روحوں کی غذا ہے مقامات رضا اور احوال محبت میں یہ مقام سب سے بلند اور افضل ترین ہے امام المحدثین کے اس ایمان اپروز کال میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی موجود ہے جنہیں یہ شکایت ہے کہ اہل سنت کے علماء تو جب دیکھو عشق رسول یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں کبھی ناتے پڑھ رہے ہوں گے کبیدرود اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں فرض کیجئے کہ آپ کے مکان میں ایک پودا لگا ہوا ہے اور آپ کے اور آپ اسے روزانہ پانی دیتے ہیں کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ خود تو عمدہ عمدہ کھانے کھائیں بہترین مشروب پئیں اور اس پودے کو روزانہ صبح و شام صرف پانی ہی دیں اگر آپ اس کے پریم میں آ اور آپ نے پودے کو ایک دن پانی دیا دوسرے دن تیل تیسرے دن گھی اور چوتھے دن کوئی اور قیمتی غذا وغیرہ اب آپ بتائیے کہ کیا اس طرح پودے کی آبیاری ہوگی کیا اس کی نشو ہوگی ہر کس نہیں ہر عقلمند یہی کہے گا کہ پودے کی آبیاری اور پانی سے ہوتی ہے بس اسی طرح اہل سنت کی روحانی نشنما صرف عشق مصطفیٰ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے مغز قرآن روح ایمان جان دیں حست حب رحمت للعالمین مغز قرآن روح ایمان جان دی۔ ہستے حبے رحمت العالمین ارشاد باری تعالیٰ ہو سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے سورہ رات کی آیت نمبر اٹھائیس حدیث قدسی میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پہ موقوف کر دیا کہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا ہے بس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا کتاب و ثابت ہوا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کو سکون روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے یہی بات امام المحدثین نے مدارج النبوہ میں فرمائی اسی حقیقت کو امام یوسف نبہانی نے انوار محمدیہ میں یہ بیان کیا جاننا چاہیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تمنا ہر چاہنے والے کے دل میں پائی جاتی ہے یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جس کی طرف عابدوں کی نگاہیں لگی رہتی ہیں اور جس کے لیے وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں اور جس کی روح پر ہوا کے جھونکیں عابدوں کو ترو تازہ کر دیتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلوں کی قوت روحوں کی غذا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ ایک ایسا نور ہے کہ جو اسے حاصل نہ کر سکا اس کا شمار مردوں میں ہوگا اور یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جو اسے حاصل نہ کر سکا وہ دیروں کی گہرائیوں میں ڈوب گیا بس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان اعمال باطنی احوال اور روحانی مقامات کی روح ہے در دل مسلم مقام مصطفی است اب روئے ماں ز نام است امام قاضی ایاز مالکی قدا سا کتاب و شفا میں اور امام المحدثین شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی قدا سرو مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت و عشق ہو جانے کی تین بڑی وجوہات ہوتی ہیں اول اس کا حسن و جمال کی طبیعت فطری طور پر حسین و جمین اور خوبصورت چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے دوم اس کا حسن اخلاق کی طبیعت فطری طور پر اچھی سیرت و اخلاق والے صاحبے کمالات اور متقی و صالحین وغیرہ کی طرف مائل ہوتی ہیں نمبر تین اس کا انعام و احسان کی طبیعت فطری طور پر انعامات دینے والے اور احسان کرنے والے کی طرف مائل ہوتی ہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام صفات اور کمالات کی جامع ہے جو محبت کے اسباب اور عشق کے موجب ہیں اب ہم قرآن آیات احادیث نبوی اور جیل القدر آئمائے کرام کی کتب مطبرہ کی روشنی میں مذکورہ تینوں اسباب کا اجمالی طور پر جائزہ لیتے ہیں